ساتویں مسئلے پر ہم نے گزشتہ سبق میں بات کی تھی ساتواں مسئلہ فتنوں اور داخلی شورشوں سے متعلق ہے پہلے نمبر پر مذہبی فتنوں کا ذکر ہوا ہے آج کے سبق کا عنوان ہے فتن الجنت یعنی فوجیوں کے فتنے کرنل جیشو فی اغل بھی من الاتراکی و دیلم عباسیوں کا جو لشکر تھا اس میں اکثر ترک اور دیلم وغیرہ ہوا کرتے تھے اور یہ لوگ جب بھی ان کی تنخواہ میں دیر ہو جاتی تھی تو خلیفہ کو تنگ کیا کرتے تھے اور کبھی کبھار تو خلیفہ کو تنگ کرنے کا سلسلہ اس حد تک آگے چلا جاتا تھا کہ خلیفہ ہی کو معذول کر دیا جاتا تھا اس افرا تفریق کے نتیجے میں عوام کو بھی نقصان ہوتا تھا اور عوام کی مال و دولت بھی لوٹی جاتی تھی چنانچہ چار سو اکیس ہجری میں جب لوگ ان ترک فوجیوں کے مظالم سے تنگ آئے اور خلافت بھی ان کو روکنے میں ناکام رہی تو ہاشمی علوی اور ان کے ساتھ علمائے کرام سب نے مل کر ان فوجیوں کے فتنوں کو روکنے کی کوشش کی اب ان ترک فوجیوں نے کیا کیا انہوں نے نیزے کے اوپر صلیب اٹھا لی وہ اس تماشے کے ذریعے خلافت کو چیلنج کرنا چاہتے تھے حالانکہ وہ بھی اہل سنت تھے اور مسلمان تھے لیکن خلافت کو پریشان کرنے کی غرض سے انہوں نے سلیب اٹھا لی تھی وہ ترام الفریقہ نے بن نشہ بلاجر و قطل طائفتمنس فریقین کے درمیان تیروں کا تبادلہ ہوا اور سنگ باری اور اینٹ وغیرہ پھینکے گئے دونوں طرف سے اور بہت زیادہ لوگ قتل ہوئے چار سو چار سو انتیس ہجری میں لوگوں نے دہلی فوجیوں کے مظالم کی شکایت کی کہ وہ ان کے گھروں میں بغیر اجازت گز جاتے ہیں اور عورتوں کو تنگ کرتے ہیں چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں لیکن بوہی سلطان نے لوگوں کی فریاد نہیں سنی تو دہلمی فوجیوں کے ساتھ عوام کی ایک زبردست جنگ شروع ہو گئی چنانچہ ایسے وقت میں چوروں اور ڈاکو کی چاندنی ہو جایا کرتی تھی اور وہ گھروں میں اور گوداموں میں داخل ہو کر زبردست تباہی مچایا کرتے تھے اور لوٹ مار کیا کرتے تھے حتیٰ کہ ایک دفعہ تو بغداد میں ڈاکو گس آئے اور وہاں پر جتنے بھی گھوڑے ان کو ملے وہ سب انہوں نے ہتھیار لیے اور چوری کر لیے ساتویں نمبر پر تیسرا نقطہ استاد محترم نے بیان فرمایا ہے فتن العرین ابشتوارحرمی ولیق ڈاکو چورو اکاروں کا فتنا کن والشطار نصیب کبیر فی الفتن یہ جو فتنے پھوٹ پڑتے تھے اس میں چورو مکاروں اور ڈاکو کا بھی بہت بڑا حصہ ہوتا تھا ان کے منظم گروہ ہوا کرتے تھے جن کے اپنے لیڈر ہوا کرتے تھے جنہیں مقدم العیارین کہا جاتا تھا اور یہ گروہ مسلح ہوتے تھے جنگی تربیت سے آراستہ ہوتے تھے ان میں ہر قسم کے لوگ ہوتے تھے خصوصی طور پر غریبوں کا بہت بڑا طبقہ ان کے ساتھ ہوتا تھا فیہم السنی والشیعی شیو و فیم الحشمیو ولابیو و فیم العرابی ول کردیو ان ڈاک چوروں میں سنی شیعہ ہاشمی علوی، عرابی، بدوی کردی، آجمی ہر قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے جب بھی کہیں پر کوئی ہنگامہ کھڑا ہو جاتا تو اب ان کے مزے ہو جائے کرتے تھے فیوغیرون عالمنا ذیل الگنیا مالداروں کے گھروں پر یہ حملے کرتے تھے لوٹ مار کرتے تھے اور اکثر پولیس کو بھی یہ شکست دے دیتے تھے اور پولیس کا بھی بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے تھے قطب کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ تو ان کی طاقت اس حد تک پہنچی کہ انہوں نے اپنے سردار کے لیے جمعے کے خطبے میں نام لینے کا لوگوں کو حکم دیا یعنی جس طرح خلیفہ کا نام خطب جمعہ میں لیا جاتا ہے تو انہوں نے یہ مطالبہ لوگوں کے سامنے رکھا زبردستی کہ آپ ہمارے ڈاکو کا جو سردار ہے اس کا نام خطبے میں لیں گے سبحان اللہ چار سو چوبیس ہجری میں رصافہ نامی علاقے میں بغداد میں ایک گروہ نے قبضہ کیا اور اس نے خطیب کو مجبور کیا کہ خلیفہ اور سلطان کے نام کے ساتھ ان کے سردار کا نام بھی لیا جائے اور یہ لوگ ہنرمند لوگوں پر ٹیکس وغیرہ بھی نافذ کیا کرتے تھے اور کبھی کبھار یہ امن عامہ کے ذمہ دار بھی ہوا کرتے تھے کہ جو لیڈر ہوتے تھے وہ اپنے آپ کو قائد اور کمانڈر بھی کہا کرتے تھے ان کا مقصد دراصل خلافت کو کمزور کرنا اور پریشان کرنا ہوتا تھا ان میں ہر قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے ان لوگوں کی وجہ سے نظام عدل بھی خراب ہو چکا تھا وقا نسول کبھی کبھار ان ڈاکوں میں ایسی انسانیت ہوتی تھی کہ یہ اپنے ماتحتوں کو کسی بھی عورت کے ساتھ بدسلوکی کی یا اس سے کسی چیز کے چھیننے کی اجازت نہیں دیتے تھے اور نہ ہی عام لوگوں اور غریبوں پر ظلم کرنے کی اجازت دیتے تھے جیسے کہ ہمارے یہاں ہندوستان میں تانتیا ڈاکو وغیرہ قسم کے لوگ مشہور ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے علاقوں میں ڈاکے وغیرہ کا کام نہیں کیا کرتے تھے تخریب کاری نہیں کرتے تھے بلکہ دوسرے دور دراز علاقوں میں جا کر ڈاکے ڈالتے تھے اور وہ غریب لوگوں کی امداد بھی کیا کرتے تھے اور کچھ تو ایسے بھی تھے جیسے کہ آج کل ہمارے یہاں پولیس والوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کے نتیجے میں یہ ڈاکو اور چوروں کی چاندنی ہوتی ہے اس طرح بعض جگہوں میں اس طرح بھی ہوتا تھا دیلمی کمانڈروں میں سے ایک جس کا نام ابو جعفر بن شیرزاد تھا یہ ڈاکو سے ہر مہینے میں پچیس ہزار دینار لیا کرتا تھا اور ڈاکو کو کھلی چھوٹ دے دیا کرتا تھا کہ جو مرضی کرو لیکن پچیس ہزار دینار میرا حصہ ضرور دیا کرو میرے بھائیو یہ خلافت کا وہ دور ہے جس وقت خلافت انتہائی کمزوری کی حالت میں تھی انتشار اور اختلاف کا ایک زمانہ تھا ظاہر سی بات ہے اللہ جل جلالہ نے جو نظام اور جو قانون ہمارے لیے بھیجا ہے اس میں جب ہم کمزوری کریں گے اور سستی دکھائیں گے تو یہ سب مصائب اور مشکلات تو پیدا ہوں گی جیسے کہ آج کل کے نظام میں بھی ہو رہا ہے کہ اللہ کی کتاب سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جتنے دور ہو رہے ہیں اتنے ہی محروم سے محروم تر ہوتے جا رہے ہیں بعض ساتھیوں کے ذہنوں میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب خلافت میں بھی یہی کچھ ہوتا تھا جو کہ آج کل ہماری حکومتوں میں ہو رہا ہے تو خلافت کے لیے اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے اس سوال کا جواب در اصل یہ ہے کہ خلافت جو منہج نبوت کے مطابق ہوتی ہے اس میں ان پریشانیوں ان مصائب اور مسائل کا کوئی تصور تک نہیں خلافت راشدہ میں ظاہر سی بات ہے ایسے فتنے اور ایسے مسائل کا وجود تک نہیں تھا جیسے جیسے امت شریعت سے دور ہوتی گئی ویسے ویسے اللہ تعالی کی نعمتوں سے اور رحمتوں سے بھی محروم ہوتی گئی استاد محترم نے جب تاریخ کا یہ سبق شروع کیا تھا اس وقت یہ بات بھی بیان فرمائی تھی کہ ہم تاریخ کو ماضی کو اس لیے اپنے سامنے رکھتے ہیں تاکہ مستقبل میں ہم سے یہ غلطیاں دوبارہ نہ ہوں چنانچہ میرے بھائیوں کسی ساتھی کے ذہن میں یہ وسوسہ اور یہ شبہ نہ آئے کہ جب خلافت میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے جو کہ آج کل ہماری حکومتوں میں ہوتا ہے تو پھر خلافت کی کیا ضرورت ہے نہیں میرے بھائیوں پیغمبر علیہ صلاحت وسلام نے یہ بات فرما دی تھی کہ خلافت پیغمبری منہج کے مطابق ہوگی اور اس کے بعد پھر ظالمانہ حکومتیں آئیں گی تو اس طرح کی ظالمانہ حکومتوں کا سلسلہ اسلامی تاریخ میں جاری رہا ہے ہم ان تمام تاریخی واقعات اور ماضی سے اپنے لیے مستقبل میں ایک بہترین نقشہ تیار کرنا چاہتے ہیں کہ وہ غلطیاں جو پہلے ہوئی ہیں ان غلطیوں کا اعادہ اور تکرار نہ کیا جائے وہ خلافت جو کہ پیغمبر علیم کے طریقے اور منہج کے مطابق ہے اس میں ان باتوں اور ان مسائل کا انشاءاللہ کوئی تصور نہیں ہے اس لیے کہ جب حدود نافذ ہوں گی شرعی نظام مکمل نافذ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے نہ کوئی رشوت لے سکے گا نہ ہی کوئی چوری اور ڈاکے اس طرح کے کام کر سکے گا ایک اور بات جس کی طرف اشارہ کر دینا بہت ہی زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے یہ ٹھیک ہے ان کی خلافتوں میں بہت سارے مسائل اور مشکلات موجود تھیں لیکن تکفیر کے درجے میں نہیں تھی دراصل یہ اس سوال کا جواب ہے کہ خلافت میں بھی یہ اس طرح کے مسائل موجود تھے لیکن اس زمانے کے علماء یا مجاہدین نے اپنے حکمرانوں کی تکفیر نہیں کی تو آپ حضرات کیوں اس زمانے کے حکمرانوں کی تکفیر کرتے ہیں تو اس سوال کا جواب تو ہمارے مسلسل اسباق میں آ چکا ہے لیکن پھر بھی اشارہ کیے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ ہم نے پہلے بھی یہ بات ذکر کی ہے کہ اس زمانے کے حکمرانوں کی جو تکفیر اور ان پر کفر کا فتویٰ لگایا جاتا ہے دراصل ان پر کفر کا فتویٰ اس لیے لگایا جاتا ہے کہ وہ شریعت کے قانون کو تبدیل کرتے ہیں مثال کے طور پر چور کی سزائے ہاتھ کاٹنا لیکن انہوں نے اپنے طور پر قانون بنا لیا ہے کہ تین سال جیل میں اسے رکھا جائے گا جبکہ پہلی خلافتوں میں ایسی کوئی بات نہیں تھی ہاں ایسا ہوتا تھا کہ چور کی سزا رشوت خوری کے ذریعے معطل کر دی جاتی تھی ملتوی کر دی جاتی تھی لیکن لیکن کوئی نئی سزا اس کے لیے تجویز نہیں کی جاتی تھی اور اگر تجویز کی بھی جاتی تھی تو وہ دستور یا قانون کا حصہ نہیں بلکہ ظلم کے نتیجے میں ہوتا تھا جس کو ابن عباس ردما نے کفر قرار دیا ہے کہ رشوت لے کر شریعت کے احکام کی تنفیز اور تطبیق میں گڑبڑ وغیرہ کرنا دوسری وجہ دور حاضر کے حکمرانوں کی تکفیر کی یہ ہے کہ یہ کفار کے ساتھ مل کر اپنے ہی مسلمان بھائیوں بہنوں کا قتل عام کرتے ہیں ان کے خلاف لڑتے ہیں اور ان کو زلیل و خوار کرتے ہیں اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں اس لیے اس زمانے کے معاصر حکمرانوں کی تکفیر کی جاتی ہے انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم آٹھویں مسئلے کو بیان کریں گے جس کا عنوان ہے الثورات یعنی خلافت کے خلاف مختلف قسم کے اٹھنے والے انقلابات وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد و اللہ الہ الا انتا استغفرک و عطوب علیک علیکم و اللہ و